السّلام ورحمن ورحمۃ اللہ و رحمت و رحمۃ السلام علیکم میں کے مجھے تمام اور تمام سامعین کو باقی سلام عز کرتے ہیں ہمارے سلسلہ در شکل باب الحج درخت نمبر گیارہ اور مبارکانوں پہنچا رہا ہوں اور اس کتاب باب الحج کو بتا دیا کہ طواف کیسے کرنا ہے عمرے کا ہاں جی پھر اس کے بعد صحیح کیسے کر لیں ہاں اب اس میں فرض یہ ہوا کہ آپ اگر حج تمتو کر رہے ہیں تو فرمایا اگر آپ حج تمدو کر رہے ہیں تو پہلے توا عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل آئے گا ہاں جی عمرے کے میں ایک توا بھی ہوتی ہے پھر صاحب بھی ہوتی ہے صحیح کرنے کے بعد صحیح آخر میں ہاں جی بال چھوٹا کریں گے اس کے بعد آپ احرام سے نکل آئے گا ہاں یہاں تک آپ کو عمرہ کا اور کنج پورا ہو جائے گی عمرے میں تعلیم یا مقات سے پہلے احرام باندھنا پھر کعبے کی طواف کرنا اور دور کا نشل بننا حصائی کرنا تیسرا رکن اور چوتھا رکن جو ہے تقسیم بالوں کو تھوڑا چھوٹا کرنا یہ چار رکن پورا ہونے کے بعد اب عمرہ کا آپ کا عمرہ ہو گیا جو حج کا حصہ ہے چونکہ حج تمتوں میں عمرہ بھی کرنا ہے ہم نے. تو پہلے عمرہ کرنا پھر عمرے سے نکل آیا عمرے سے نکل آئے اور جتنے دن بھی حج کے آٹھ دن حج جیسے پہلے آپ کبھی پندرہ بیس دن پہلے پہنچ جاتے ہیں کبھی محنت پورا پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہی مکے میں رہنا ہے اپنے اور روزانہ ہاں جی طواف کرتے رہنا ہے نفلی طواف چونکہ وہ سب سے زیادہ ثواب مکے میں جتنے عرصہ عمرے کے لیے جائیں حج کے لے جائے سب سے زیادہ ثواب والا کام طواف ہے تو نفلی طواف جو ہے کعوے کے گرد چار دفعہ سات دفعہ چکر اور دو رقع نفل اور پڑھ لیا دعاخیر جتنا آپ سے ہو سکا کر لیا یہ طواف ہو جاتا ہے تو یہی کرتے رہنے تو اس کے بعد پھر آٹھ دل حج جات پہنچیں گے جس نے حج تمتھو کرنا ہے تو پھر وہ کیا کریں گے پھر حج کے لیے احرام باندھیں گے تو شم یہاں فرما دیں سما, سمّا جی یو حریم یومت پھر احرام باندھیں گے دوبارہ ہاں یوم ترویہ جو ہے آٹھ دل حجی کو یوم ترویہ بولتے ہیں تو آٹھ دل حجیٰ کو صبح کی نماز کے بعد احرام آتے ہیں حج کے لیے تو فرمایا سمیو حرم و پھر آپ احرام مان دیں گے یوم ترویہ آٹھ دل حجہ کو لیل حجی کو لی الحج حج کے لئے من مکہ تمکا سے جیسے <تصفح> جن کو یوم ترویہ روحیت سے لیا ہے علماء نے روہیت مان حجی جن حتر الرحیم نے خواب دیکھا تھا پہلی ذبح خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کو اللہ کے کو حکم بے ذبق کرنے کا مینام ہے اس لیے وہ جن کو یوم تارویہ کہتے ہیں ہاں جی پھر نو تاریخ کو جو ہے لیکن پھر آپ کو تر تجزب ہوا کہ بھائی اللہ جو ہے بیٹے کو انسان کے ذبق کا حکم اللہ طرف سے تو انبیاء کو خواب تو جھوٹا نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو شک محسوس کی وضاحت تو اللہ نے نو تاریخ کو دوبارہ دوبارہ جو ہے آپ کو خواب دکھایا تو آرفہ یعنی آپ نے پھر حکم کی حقیقت کو پہچان لیا آرفہ کو آرفہ کی ہم نے اس دن کو دو بجا ایک تو میدان عرفات میں جا کے وہاں ٹھیرتے ہیں نو تاریخ و اجلاس سے اس دن کو یوم آرفہ کہتے ہیں ایک تو اس دن آپ نے قربانی کے حوالے سے حکم پہ یقین ہو گیا حکم کو پہچان لیا جان لیا اس حوالے سے بھی نو تاریخ کو یوم آرفہ کہتے ہیں تو لہٰذا جو حرما آٹھ تاریخ یوم جو کہاں چونکہ ابھی آپ عمرہ کرنے کے بعد آپ مکے میں ہوتے ہیں اپنے مساف میں ہوتے ہیں تو یہاں سے پھر آپ نے عمرہ حج حج کے عملیات بجا لانے کے لیے آپ سب سے پہلے احرام باندھ کر مینا چاہیں گے مت سمعی الحرم پھر دوبارہ آپ احرام باندھیں گے یوم ترویہ آٹھ دل حجا کو للحجی اپنی حج کو انجام دینے کے لیے مکہ تا مکہ سے کیونکہ اس وقت آپ مکہ, مکہ میں مکہ میں آپ جس مساف میں بھی ہے ہاں جس گھر میں بھی ہے وہیں سے احرام باندھیں گے تو فرماتے ہیں جہاں سے بھی مکے کے کہیں سے بھی باندھ سکتے ہیں پھر فرماتے امن المسد اگر آپ مسجد الحرام کے اندر آ کے احرام باندھ سکتے ہیں کھانا افضل ہے تو یہ زیادہ افضل ہے اور پھر خاص طور پر ابھی مقام ابراہیم مقام ابراہیم پہ آ کے احرام باندھ سکتے ہیں ہاں جی اوتاحت المذاب یا جو پر ہے ہاں حتیم کے اندر جو پر نالہ کعوے کی چھت سے پانی گرنے کی جو جگہ ہیں اس کے نیچے آ کے احرام حرام افضل افزا لو اور بھی زیادہ افضل ہے لیکن یہ چیزیں تو آج کل ممکن ہی نہیں ہیں ہاں جی مسجد میں جی لیکن البتہ جو ہے آپ باہر سے احرام باندھ کے آ جائیں اپنے مصاف خانے سے پھر نیت جو ہے آپ حج کی نیت جو ہے مسجد حرام میں آپ دو رکھ نفل پڑھ کے پھر عمرے کی نیت حج کی نیت کریں پھر تلبیہ پڑھیں پھر یہاں سے آپ کعبے کی طرف رن جائیں تو یہ کام تو ہم کا ستیج باقی احرام خود کا پہنا یہ تو میں ہاں جی اپنے مصافانے سے ہی پہن کے جا سکتے ہیں ہاں جی اور اس کو وہاں حرم کے حدود میں تو وہ ناممکن تھا ہاں حرم کے واش روم میں جا کے اس کے وہاں غسلحانے ہیں ان میں جا کے پہننے چاہیں تو پہن سکتے لیکن پھر وہ کپڑے دوبارہ لے کے آگے جانے جانے مسائل زیادہ لیا تو آپ اپنے مصفخانے سے احرام باندھ کے جو وہیں پہ دورہ کرنا پھر پہن کے وہیں سے ڈائریکٹ آپ مینا جا سکتے ہیں لیکن افضل صلاح یہ کہ حرم الحرم میں آ کے باندھیں مقام ابراہیم پہ یہ چیزیں افضل صورت ہے وہ عاجب نہیں ہو بابا نے احرام جہین سے بھی باندھ دیا آپ نے مصرف خانی سے باندھ دیا مسجد الحرم میں جا کے باندھ دیا مقامی ارحم پہ جا کے باندھ دیا یا طاحت المزاب اس کے بعد احرام باندھے کے بعد یقیناً دور کا نفل پڑھیں گے حج کی نیت کریں گے حج تمتوں کی پھر طلبیہ پڑھیں گے اللہ البیک اس کے بعد جو ہیں فیا خروجہ پھر آپ نکلیں گے ملبین طلویہ پڑھتے ہوئے طلویہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا لبیک اللہ ملب لبیک لا شریک لغ لبیک ان الحمد والنعمت لگا لگ لا اللہ لگ ان مبارک علمات کو تلویہ بولتے ہیں ہاں جی یہ پڑھتے ہوئے آپ مینا کی طرف رخ کریں گے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اور آٹھ تاریخ کو زہر سے زہر کی نماز سے پہلے پہلے یا ظہر کی نماز تک آپ کو مینہ میں پہنچنا ہے بھیا ہم لوگ نکلیں گے ملاً طلبیہ پڑھتے ہوئے متوجہ اپنے رخ کرتے ہوئے علا مینا مینا کی طرف پھر اب مینا کی طرف رخ کر کے مینا جائیں گے طلبیہ پڑھتے کیونکہ ابھی آپ احرام میں ہیں تو بھیا تو تو پھر آپ رات گزاریں گے وینا میں لے عرفہ یعنی نو تاریخ کے رات کو یعنی آٹھ اور نو کے جو درمیانی رات وہ آپ مینا میں رات گزاریں گے یو <تصفح> صلی بحہ اور مینا میں آپ نماز پڑھیں گے آسلوات الحاظ پانچ نمازیں یعنی آٹھ تاریخ کی ظہر کو چونکہ وہ آپ وہاں پہنچیں گے یا یعنی ظہر سے پہلے پہلے تو ظہر عاصر معارف عشا اور نو تاریخ کی صبح کی نماز آپ پڑھیں گے تو یہ پانچ نمازیں ہو جائے گا اس کے بعد یعنی رات کے گزارنا ہے فیضہ من صلاحاتِ صبح جب آپ نو تاریخ کی صبح کو فارغ ہو جائیں گے نماز صبح سے یوم معرفہ نو تاریخ کو ہاں جی ہیومرفہ نو تاریخ کو یومنا دس تاریخ کو ہاں جی؟ تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد آتے ہوئے مینا میں آتے ہوئے تو آپ نے تلویہ پڑھنا تھا لیکن ابھی جو ہے آپ نو تاریخ کو صبح سے اب آپ نے کب براہ کی وہاں پھر آپ نے تقبیر پر نہ نمازوں کے بعد الصلاۃ العصر عصر کی نماز تک من آخر ایام تشریق ایام تشریح کے آخر دنوں تک ایام تشریح جو ہے گیارہ بارہ تیرہ گیارہ بارہ تیرہ کی جو عصر کی نماز ہے نا اس کو ایام تشریح کی آخری نماز سے تلا اس عصر نماز من ایام تشریح یعنی تیرہ ذلحجہ تیرہ ذیل حجہ کے عصر تک پھر آپ نے جو ہے تقبیر پڑھتے رہنا ہے ہاں جی؟ یعنی آخری و سلاث و عشرین سلاطن سلاث و عشری یعنی کو اشرین بھی نمازوں کے بعد جو ہے آپ نے تقبیر پڑھنے صبح لہٰذا کے ہاں جی نو تاریخ کی صبح سے نماز سے لے کر تیرہ تاریخ کی عشر تک تو یہ کل تیئیس نماز بنتی ہے ان نمازوں کے بعد حاجی جو ہے حاجی تقبیر پڑھتے رہیں گے اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا زرج و گھروں میں ان کو بھی تقبیر پڑھنے کا سنت ہے جی ان کے لحاظ کی عقوں میں ہمارے لیے سنت ہے تقبیر کا الفاظ کیا ہیں حاج کو جو وہاں تقبیر پڑھنا ہے ان دنوں میں صبح سے لے کر ہاں جی نو تاریخ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ تاریخ کی جو ہے عصد تک جو تربیت تقبیر پڑھتا ہیں حاجیوں کا اس کے الفاظ یہی یہ ہے جو ہم لوگ ابھی عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں اور تو التقیر حاجی ہی تقبیر کے الفاظ سیغۂ ان الفاظ تقبیر تقبیر کے حاجی ہی یہ ہیں جو حاجی نے پڑھنا ہے اور ہم لوگ بھی یہاں پر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین مرتبہ ہے یعنی اللہ ہر چیز سے بزرگ و ہے اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدر ہے اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و ہے اس طرح اس اللہ اکبر کا ایک ترجمہ ہیں دوسرا ترجمہ مولا امام جعفر سازی فلمات اس کا تجرمہ یہ ہے اللہ اکبر یعنی اللہ اس چیز سے بزرگ و بدتر ہے کہ برتر ہے کہ انسان اس کی صفت بیان کر سکے اس کے اوث بیان کر سکے انسانی عقل و شکور شعور وہاں تک نہیں پہنچتی ہے کہ ایسی اللہ کی ہاں جی بیان کریں اس کی بڑائی بیان کریں جس کا وہ حقدار ہے وہ ذات کے شان کے لائق ہو ہاں اس سے انسان آج سے یہ معنی بھی کیا ہے امام جافرسادی نے یہ معنیٰ زیادہ دقیتا ہے لیکن عام جو کتابوں میں تجمہ کیا ہوا ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے لا الہ الا اللہ اللہ, اللہ کے سنا لا نہیں اللہ حکی معبود اللہ الہ ذات واجب تعالیٰ کے باری تعالیٰ کے واللہ اکبر اللہ کے ذات ہر چیز سے بزرگ و برتن ہیں اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بزرگ و برتن ہیں ولی اللہ تمام تارف ہیں صرف اللہ کے لیے اللہ ہی کے لئے ہم تمام تعارف ہیں اللّہ مہذا نے اس نعمت پر کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرما لنا اور ہمارے لیے حلال قرار دم بھائی متن الانام جانوروں میں سے چار پائے ہاں جی، ہم بہیمت النّام الام جیسے جانوروں میں سے بہیمت چار پائے یعنی چونکہ بیل بکریاں بھی چار پائے ہیں اون بھی چار پائے ہیں گائے بھی چار پائے ہیں چونکہ قربانی کی موقع انہیں کو ذبح کرنا ہے انہیں کو گوشت کھانا ہے اس, اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں الحمد للہ اور تمام تاریخ صلی اللہ کے لیے علامہ اولانا جس نے ہمیں فضلت عطا کی ہاں جی جس نے ہمیں امت محمدی جی کو اس پاکہ نے فضلت عطا کی تو اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ نے اس تقبیر کو پڑھنا ہے نو تاریخ کی صبح نماز لے کر تیرہ تاریخ سے تک حاجی جو ہے یہی تقبیر پڑھتے رہیں گے خواتین چپکے سے پڑھتے ہیں یہ تقبیرات مرض لوگ آواز سے پڑھتے ہیں ہاں جی آواز سے جنہوں ہو سکے تاکہ اس دن کی شان و شوکت بڑھ جائے اور اگر تھک جائیں تو چپکے سے پڑھ سکیں پھر فرمایا اب آپ نے <تصفح> نو تاریخ کو صبح کے نماز پڑھ لی تقبیر پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے سب محفوظ پھر آپ کوش کریں گے نو تاریخ کو جو مینا میں بیٹھا ہوا ہے العرفات میدان عرفات مینہ مینہ کے بعد بیچ میں مینان مضطفہ ہے ہاں جی میدان مضطلفہ ہے اس میں آپ نے نہیں رہنے میدان مصطلفہ کے بیچ میں سے روٹیں وہ کراس کر کے آگے پھر میدان عرفات ادھر جانا ہے ہاں جی ایک میدان کراس کر کے آگے جائیں گے وہاں تین میدان ہے ہاں جی حج کے جنوں میں ایک میدان مینا جس میں آپ نے رات ٹھیلا تھا پھر بیچ میں میدان وضلفہ پھر آخر میں میدان عرفات ہے تو ایک میدان چھوڑ کے آپ نے میدان عرفات جانے تعبر دس گیارہ کلو میٹر کا فصلہ ہے مینہ مینا اور عرفات کے جو جولفہ کے جو میدان ہے ادھر سے عرفہ پہنچنے میں دس بارہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے پیدل چلنے والے تین گھنٹے میں دائی گھنٹے میں تیز چلنے والے تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اگر صحیح راستے کا پتہ چل جائے تو ہاں تو پھر تو یہاں پر پھر نو تاریخ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ترغیر پڑھنے کے بعد سب محفوظ پھر آپ کوشش کریں گے لا عرفات میدان عرفات کی طرف وہاں آپ نے زہر کی نماز سے پہلے پہلے وہاں آپ نے پہنچنا ہے نو تاریخ کو تو عرفہ کا میدان کیا ہے وہی ہے کل پورے کے پورا موقف ٹھہرنے کا جگہ ہے وہاں کہیں بھی جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے اسی میدان میں آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے وہاں صرف ایک جگہ وہاں نہیں ٹھہرے اللہ بدن اور ورانہ تھا بدن اورانہ نامی جگہ ہے نشان نشاندہی کیا وہ بورڈ لگا ہوتا ہے ادھر آپ نے نہیں ٹھہرنا ہے ادھر ممنوع ہے اس کے علاوہ باقی جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں ٹھہرنا ہے اور وہاں صرف دعا کراتے رہنا جتنا تھوانوں کا وہاں فرماتے ہیں وسلم ظہر والا میدان عرفات میں جو ہے زور کی نماز اور عصر کی نماز یمن ایک ساتھ پڑھیں گے یعنی جمن ایک ساتھ پڑھیں گے یعنی ایک آزان دو اقامات کے ساتھ پڑھیں گے اور وہ وقفہ اور ٹھہریں گے بیہا اسی میدان عرفات میں میں غروب شمس مغرب تک مہارت میدان الحمٰ نظور عاصل ایک ساتھ پڑھنے کے بعد اور دعا تاخیر جو بھی آپ جی بھر کی ہیں وہاں دعا کرنا ہے ہن یہ بہت سے گروفز ہوتے ہیں ان میں بھی دعا کرتے ہیں اجتماعی دعا بھی ہوتی ہیں اور وہاں نظور عاصل نماز پڑھنے کے بعد جی ایک آزان اور دو اقامت کے ساتھ پھر وہاں دعا پڑھتے رہنا اللہ غروب سے مہارب تک دعا کرتے رہنا ذاکرن اللہ کی کرتے ہوئے محل اللہ پڑھتے ہوئے اور جو بھی تذکر ذکر فکر تجرات اور دعا پڑھتے ہوئے اور کوئی بھی دعا جو ہے اپنی زبان میں ہاں جی اللہ خیال کر سکتے ہیں وہاں پر چونکہ وہ ماننے کے لیے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کوئی بھی دعا جو رمضان و مبارک میں بھی جو کسی کی حاجت رہ یا دعا دیکھ یا گناہ محفوظ نہیں ہوا میدان عرفات میں دعا کرنے کے بعد وہ حاجرتیں پورا ہوتی ہیں وہ مشکلات حل ہوتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ گناہی باشش جاتی ہے حد تک اس میدان میں کی جانے والی دعا کے لیے تو وہاں پر مغرب کے نماز تھا کہ وہاں دعا کرتے ہوئے رہیں گے وہ اضاگرہ بدشم جب سورج غروب کر جائے میدان عرفات میں یعنی مغرب کے اذان ہو جائیں تو مغرف وہاں نہیں پڑھنا ہے علامی وسلی المربا مغرب آپ نے میدان عرفات میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا کریں گے وہ آخرہ اس کو موخر کرنا ہے بلکہ وہاں گاڑیاں میں تیار رہتے ہیں جو کہ ہی غرب کے اذان ہو کے گاڑیاں چل پڑتے ہیں ہاں چل پڑتے ہیں اور لہٰذ مؤخر کریں گے للجا میں ایک ساتھ پڑھنے کے لیے یعنی اس دن جو ہے ذورا صرف آپ نے ایک ساتھ پڑھا تھا اور یہ مغرب عائشہ بھی, بھی نے ایک ساتھ پڑھنا ہے مؤخر کریں گے ساتھ پڑھنے کے لیے مال عشا عشاء کے ساتھ یعنی عشاء کے ٹیم ماری مغربی ٹیم تو گزر جائے گا آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے تو عشہ کی نماز کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور یہ نماز آپ نے مصطلفیٰ کے میدان میں آ کے پڑھنا ہے نا کل کا آتا ہے مینا پہلے آتا ہے پھر مصطلفہ پھر عرفہ ابھی اب عرفات کیا زور کے نماز آخر وہاں پڑھ لیا معرف تہ وہاں گئے پھر واپس مینا کی طرف آنا ہے لیکن مینہ میں نہیں آنا ہے بیچ والے جو میدان ہے اسے مضلحہ کہتے ہیں اس میں ٹھہرنا ہے رات ادھر گزارنا ہے لہٰذا فرمائے جی وہاں پر معروف ارفات میں نہیں پڑیں گے بلکہ مؤخر کریں گے للجا میں اکٹھا پڑھنے کے لیے ہاں جی مال عشاء عشاء کے ساتھ پھر وہ ماشاء اللہ مضفہ پھر آپ مصطلفی کی میدان طرف لٹکائیں گے مضحفہ میں بھی رات گزارنا ہے اور مضلفہ تو کو لاپ ہاں موقع ملے اور پورا پورا مضالفہ میں آپ جہاں چاہیں ٹھہر سکتے ہیں جہاں جگہ ملے صرف ایک جگہ اللہ بتن محثر نامی جگہ ہے جہاں پر وہی آ... ابراہا اور اس کے لشکر جو ہاتھیوں کے لشکر تھے اس کو تباہ کیا تھا ہاں یہ مینا کے قریب والی جگہ ہے ادھر نہیں ٹھہرنا فیض عبد صوام لکھا ہوا ہے یہ بدن محثر ہے جب پہنچیں گے میدان مضلفہ میں تو وہاں پر جو ہے کہیں بھی ٹھہریں گے اور افسل الماری مور شاہ مارغ بڑی کو وہاں پر ایک ساتھ پڑھیں گے ایک آزان و قامت کے ساتھ جمن اکٹھا یہ آزانین آزان و احاقامت ایک اذان و احکامت کے ساتھ وبا طویح للہ تناہر اور وہاں رات گزاریں گے قربانی کے رات کو 10 یعنی نو دس کے درمیانی رات کو آپ امینانضلحہ کے میدان میں ٹھہریں گے اور باقیہ انشاءاللہ شاء کل کی طرف میں پڑھیں گے